حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمیں اس کی پہچان نہ ہی ہو تو اچھا کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے اسی کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑتے تھے اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے پھر اس بڑیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی اے میرے پروردگار میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں میرے پیچھے چلنے والے کہاں ہیں اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی ان کے ساتھ کر دو ان کے ساتھ کر دو یعنی جہنم میں انہیں بھی ڈال دیا جائے گا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے اشار میں فرماتے ہیں نا شہد دکھائے زہر پلائے کاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے یعنی ان اشار کا مفہوم کچھ یوں ہے شہد دکھاتی ہے زہر پلاتی ہے دکھاتی شہد ہے پلاتی زہر ہے اور جو اس سے محبت کرتا ہے یعنی اس کا شوہر بنتا ہے اسی کو ڈس لیتی ہے کاتل ہے ڈائن ہے شوہر کچھ ہے جو اس سے محبت کرتا ہے اسی کو برباد کر دیتی ہے ارے اس مردار پہ کیا للچا آتا ہے مسلمان اس مردار پہ چاہتا ہے ارے یہ دنیا دیکھی بھالی ہے اس کے انجام دیکھ لو جو اس کے پیچھے چلا جو اس پہ مرا وہ مر گیا وہ برباد ہو گیا دیکھو قارون کا کیا حال ہوا فرعن کا کیا حال ہوا نمرود کا کیا حال ہوا ابو جہل کا کیا حال ہوا ابئی بن خلف کا کیا حال ہوا جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگا دنیا نے اسے بھگا بھگا کے مارا اور پھر بلاخر اس کا بیڑا گرک ہو گیا یہ دنیا ایسی ہے